اکرام, یہ قرآن کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ کیم وَلَا مَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اللَّهُ مَوْلَانَ <الْعَذِينَ> تمام قسم کی تعریفات واہ شریف مال کے کائنات مال کے ارض و خما کے لیے ہے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس حسدی افدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلیٰ و علا و اتاب و وبارک وسلم ہے وہ ذات مقدسہ مبارک کا متحرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے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 ہم تیرے دوست کو بلا لاتی ہیں فرمایا محمد آج کے پاس دوست نہیں رہا آکا و مولا بن گیا ہے اور آکا و مولا کو بلایا نہیں جاتا ان کے گھر جایا جاتا ہے لوگ معلوم کرو کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو باوت دی وہ قرآن نہیں سنا بلکہ پہلے اپنے فرمان کی صداقت منوائی ہے کہ قرآن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 آپ کی رسالت کے لیے میں یاد کروں اور بات آئی ہے تو کہہ دیکھا یہ حکم موجودہ حکمرانوں کی کسی ہاتھ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس لیے کہ یہ شخص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 بے حمیتوں کو بے زمینوں کو چوتوں کو مفتریوں کو تذابوں کو بچالوں کو اسلام کا نام دیتے ہیں شاہ اللہ کی توہین ہوتی ہے ان کی سمجھوں کے اندر لوگوں کو تاثر دیتے ہیں یہاں کوئی شخص رمضان کا احترام نہ کرے اس کو گرفتار کیا جائے اس کے خلاف رمضان آرڈیننس کے تحت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 ہم اس قرآن کو کتاب اللہ مانتے ہیں یقین رکھتے ہیں کہ سفا اول سے لکھ کر سفا آخر تک ایک اے بھی ایسا نہیں ہے جو قرآن کا حصہ نہ ہو ہمارا ہی من ہے اے خرفی ایسا نہیں ہے جو قرآن کا حصہ کیوں نہیں ہے اس لیے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 پہلے مانا محمد کا فرمان مانا ہے تو قرآن مانا ہے اگر نبی کا فرمان نہ مانا جائے تو قرآن مانا جا سکتا اس لیے وہ جاہل پر خود خدرت لوگ جاج کہتے ہیں قرآن سن لو قرآن کو قرآن اگر قرار دیا ہے تو نبی کے فرمان نے قرار دیا وغیرہ اگر نبی کے فرمان کی رجیت کو تسلیم نہ کیا جائے تو قرآن کی صداقت کو قرآن کے کلا میں الہی ہونے کو بھی تسلیم کیا جا سکتا اس لیے اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے ماحولوں کا یہ عقیدہ ہے اہل سنت کے تمام مکاتب فکر کا یہ عقیدہ ہے کہ رب کے قرآن میں اور نبی کے پرمان میں کوئی فرق نہیں دونوں تمام لذافی فلموں نے اس لیے جب دونوں کا من ہے قرآن کی روح سے من یو شاہ رسول ممباد ماتبل خدا منی ماتی جہنبی ساخ نسی رو جس نے میرے قرآن کے ادارے والے رب لکھا ہے جس نے میرے نبی کی بات کو نہ اس کا ٹھہانا جہنم ہے اور بہت برا ٹھانا یا یہ نہیں کہا جس نے قرآن کو نہیں مانا فرمایا من جو کے رسول جس نے نبی کے فرمان کو نہیں مانا اس کا لیے. اس لیے کہ نبی کا فرمان ابلی اور اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں کہا من فقد فقت ومنسانی فقر اصل وا ومن نسانی فکر دخل جنا ومن لسانی فقت نبا ومن لبا دخل نار لوگ سن لو جنت میں وہی جائے گا جس نے میری اطاعت کی جس نے میری اطاعت کی اس نے رب کی اطاعت کی جس نے رب کی اطاعت کی, کی, اطاعت کی وہ جنت میں کیا جس نے میری نا فرمانی کی اس نے رب کی نا فرمانی کی جس نے رب کی لاپرمانی کی مجھے ہل نبی یہ کائنات نے اپنی اطاعت کو رب کی اطاعت کرا دیا اپنی لاپرمانی کو رب کی لاپرمانی کرا دیا اس لیے کہ نبی کی کوئی بات اپنی بات نہ بھی بولتا ہے جب آسمان سے بولنے کا حکم آتا ہے لوگوں اتنیے سمجھ لو کہ نبی کائنات کے فرامین کے نعے بہت آپ کے ارشادات تسلیم کیے بائیں آپ کے احکامات پر عمل کیے بائیں آپ کی تعلیم کو سینے سے سجائے جائے آپ کے ارشادات کو پریشانیوں کے پر سجائے بھر انسان کی نجات نہیں ہو سکتی چاہے قرآن کی پیروی کا کتنا دعویٰ ہو پھر اب اسی کیے جاتے اور پھر قرآن بتلایا بھی محمد نے قرآن سمجھایا بھی محمد نے صلی اللہ, علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم اور یہ میں نہیں کہتا قرآن کہتا ہے لطمین اس باسی ہم رسول میں یام وحیو کتاب اب حکمہ قرآن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 جب تک کہ نبی یہ کائنات کے سرامین کو ساتھ میں رکھا جائے دونوں کی یقصہ ہے سید دونوں میں فرق کہنے والا مومنو مسلمان نہیں ہے اور آخری بات سن لو دونوں کے بعد نجات نہیں دو چیزیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں اس کتاب کو ہم قرآن سامت سمجھتے ہیں مو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 ایک پر بھی گزارا نہیں تین پر بھی گزارا صرف دو نہ کسی مولوی کی بات نہ خدیف کی نہ وارث کی نہ ذاکر کی نہ محدث کی نہ امام کی نہ فقیر کی نہ خاندانے کی نہ جنریل کی نہ کرنیل کی نہ فوجی کا ٹیٹر کی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 رب کی راہ میں خلوتوں کا اشرا بھی قرار دیا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتقاف فرمایا کرتے تھے جب تک آپ اس کائنات میں تشریف پروا رہے رمضان کے آخری عشرے میں مسجد کے کسی ایک دوشے میں خیمہ لگا کر یا پردے تاندھ کر رب کے لیے خلبتوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ محبوب کو منانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ تنہائیوں میں خلبتوں میں اس کے ساتھ باتیں کی جائیں اس کے سامنے التجائے پیش کی جائیں اس کے سامنے عرب داشتیں اور گزارشیں رکھی جائیں اور کائنات کا رب سے بڑا مومنوں کے لیے محبوب کور ہو سکتا ہے یہ دس دن تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو منانے کے دن ہیں اور لوگوں یہ ایسی سعادت ہے جو رب کائنات صرف ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جن کو رب واقعی اپنا محب بنانا چاہتا ہے جن سے رب کا تعلق ہوتا ہے جن سے رب پیار کرتا ہے ان سے پیار کرنا چاہتا ہے انہی کو جس کے ساتھ کسی کا تعلق نہ ہو اس کو اپنی بارگاہ میں حاضری کی اجازت نہیں دی جاتی اگر آپ کسی ایسے کے پاس نہ جس سے آپ کا تعلق خاطر نہیں ہے دروازے پہ دستک دیں گے باہر سے ہی جواب مل جائے گا کہ چلے جاؤ ملنے کا موقع نہیں اور جس سے تعلق ہو اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ آؤ اور بارگاہ میں حاضری سے شرف یاپ ہو جاؤ میں سمجھتا ہوں کہ اعتقاد کی ایک صرف ان لوگوں کو رب ادا کرتا ہے جن سے رب کا پیار ہوتا ہے اور جن کو رب اپنی بارگاہ میں حاضری کی سعادت سے گہراور کرنا چاہتا ہے دوسروں کو بارگاہ میں حاضری کی اجازت ہی نہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جن دوستوں بھائیوں کو بہنوں کو ماؤں کو رب کی بارگاہ میں دس دن کی خلبتوں اور تنہائیوں کا موقع میس کر آتا ہے انہیں خوش ہونا چاہیے کہ ان پر رب کی نظریں کرم دے اور رب انہیں اپنی بار گاہ میں سر فراض کرنا چاہتا ہے اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگ اس سوادت سے اپنی جھولیوں کو بھر لیں کہ دس دن سارا سال پورا برس دنیا کے لیے گزرتا ہے یہ دس رب کے لیے گزر جائے میرے آقا کا ارشاد ہے جو بندہ رب کے لیے رب کے گھر میں احتقاف کرتا ہے فرمایا جس دن نکلتا ہے اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے پا ہوتا ہے اور نبی یہ کائنات نے کہا جب چاند نکلتا ہے تب مومن اپنی خلوت گاہ سے باہر آتا ہے پھر رب کو وہ اتنا پیارا لگتا ہے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 کے منائی گئی ہےت میں بیٹھ جائے یا صبحوں کی نماز پڑھنے کے بعد اس میں داخل ہو جائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا فیصلہ بھی ثواب اگر مومن سویا ہوا ہے اللہ اس کے سونے کا بھی عطا فرماتا ہے اس لیے کہ یہ اس کی بات موس کے لیے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 تو ان کے نعے میں ہدایات دے سکتا لیکن مسجد میں بیٹھ کر بیکار اور لذت باتوں سے اختلاف کرنا چاہیے موتقف جہاں تک موتکف کے غسل کا تعلق ہے گرمی کی صورت میں اگر چاہے دن میں دس مرتبہ بھی غسل کر سکتا نہانے میں کوئی قباحت نہیں بعض چاہوں نے اپنی طرف سے مسئلے پراپ لیے ہیں کہ موتکف کمی نہیں پھیل سکتا تیل نہیں لگا سکتا سرما نہیں ڈال سکتا حسل نکل سکتی سب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 سنت یہ ہے کہ دعا مانگی جائے اور دعا کے بعد ایک آفگاہ کو چھوڑا جاؤ کیونکہ موتقب کی دعا اللہ فوراً قبول فرما دیتے دوستو اسی طرح یہ آخری اشرہ آنے والا ہے اب تک سستی غفلت کے نتیجے میں جن لوگوں کو رابطے قیام کی نہیں توفیق تھی ان ایام کو غریب جانے دن روز روز نہیں آئیں گے کون جانے کہ اگلے برس انسان نے زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں رہنا کل نفس ذائقہ کل موت اور موت ہر شخص پہ آئی ہے کون ہے جس سے موت کو رخ گاری ہے اللہ کے ولی اللہ کے نیک اللہ کی بارگاہ میں مقرب بندے بھی موت سے ان کو چھکا رہا نہیں ابھی پرسوں کی بات ہے ہمارے بزرگ شیخ اور برے برس ہندو پاک کے تمام اہل حدیثوں کے استاد اور امام حضرت شیخ الاسلام مولانا حافظ محمد گوند اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب پر ابھی پرسون کا انتقال ہوا میں نے اس موقع پر کہا تھا کہ اگر لوگ نیکیوں کی بنیاد پر زندہ رہتے تو ایسے لوگوں کو نہیں مرنا چاہیے تھا کہ جن کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی ساری زندگی یا کتاب و سنت کے پڑھنے اور پڑھانے میں صرف ہوئی ہے یا رب کے ذکر اور روزگار میں صرف ہوئی ہے میں نے حضرت آپ صاحب کو بیس سال خلوتوں میں دیکھا ہے گھروں میں چڑھائیوں میں یا میں نے ان کو حدیث پڑھتے ہوئے دیکھا یا رب کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا تیسری کوئی کیسی جب اس طرح کے لکھ لوگ نہیں رہے باقی کون ہے جو ہے اور فاطمت اس کی بات کو کتنی عادت ہے کہ جب محمد الرسول نہیں رہے تو اور کس نے رہنا ہے ہے مرنے کے لیے اللہ سے دعا ہے اللہ ان سارے مرنے والوں کو جنت الفاص فرمائے اور اللہ حضرت حافظ صاحب کے درجات میں متعین فرمائے اللہ جتنے لوگ زندہ ہیں اللہ انہیں اپنی رضا خوشنو دی اور اپنی بندگی میں زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما کی لوگوں میں یہ کہہ رہا تھا یہ چند گنتی کے دن باقی رہتے ہیں ان دنوں کو غنی مت جانو اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بندگی کے لیے تیار کرو تاخراتوں میں دل خصوص نبی کائنات صلی اللہ علیہ و طریقہ تھا کہ خود بھی جانتے اور اپنے گھر والوں کو بھی سونے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 برابر نہیں پا رہا ہے اس لیے اس کے لیے, اس لیے آج ہم نے اللہ کے فضل سے پچیس میں پارے کی رات کو تلاوت کر لی ہے اب منزل بھی تھوڑی رہ گئی ہے ان مواقع کو غریبت جانو کے پڑھے گئے قرآن کی تشریح اور توضیح نبی اور اکرم علیہ السلام وسلام کے فرامین کی روشنی میں اس لیے اس موقع کو غریبت جانتے ہوئے دوست اس کو ہاتھ سے جانے لگے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 کہ جمعہ کا دن بھی قبولیت دعا کا دن ہوتا ہے اور پھر خطبہ خطبے کے دوران نبی کائنات نے کہا ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ مومن کے مو سے جو بات نکلتی ہے اللہ اسے پورا کر دیتا پھر رمضان کا مہینہ ہے مقدس مہینے بابر کا خلوص دل کے ساتھ سارے دوست دعا کریں اللہ ہمیں مسجد کے لیے کوئی بڑی وسیع اور فراخ جگہ عطا فرما دے اللہ ہمیں مسجد کے لیے تاکہ تیرے دین کی خدمت ہو سکے تیرے کتاب کی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 والذکر لله تعالی اعلی مولا واس دعا جل و حم و اعظم